آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا تلاوت کیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تمام تاریخ تمام شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے ہم کسان و قرآن کورس کا پارٹ ٹو شروع کرنے لگے اور پارٹ ون اور پارٹ ٹو یہ متصل ہے اٹیچ ہے تو جس طرح آپ نے اٹیچ ذمائر پارٹ ٹو جو ہے وہ پارٹ ون کے متصل ہے پڑھنا اکثر یہ منفصل ہوتے ہیں ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے لیکن یہ پہلا کورس ہے جس میں ہم پارٹ ون اور پارٹ ٹو متصل طور پہ پڑھ رہے ہیں کسان کورس کا سلیبس اگر ہم غور کریں تو ہم مکمل کر چکے ہیں سلیبس میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ چیزیں تین کلمہ کی اقسام ہیں اور دو جملے کی اقسام ہیں اس میں فیل ہر کلیما کی تین اقسام ہے جو مجھے پڑھ چکے ہیں جملے کی دو اقسام جملہ جملہ اسلم ہم پڑھ چکے ہیں اب پارٹ ٹو میں ہم کیا کریں گے تو پارٹ ٹو میں کچھ ہم ایڈیشنل چیزیں کریں گے جو کہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی باقی گرامر کے رولز جتنے ہم کر سکتے تھے قرآن مجید کو خوشنے کے لیے ہم کر چکے اب بس آپ کہہ لیں کہ گارنش ہے خوبصورتی کوئی ایک مفہوم سے دوسرا مفہوم پیدا کیسے کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو یہ سب چیزیں ان اللہ تعالیٰ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان چیزوں میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا ابواب آپ کہیں گے جی ابواب تو ہم پڑھ چکے ہیں بالکل ہم پڑھ چکے ہیں ابواب لیکن وہ ابواب کی پہلی قسط تھی آج سے ابواب کی دوسری قسط شروع ہو رہی ہے ابواب جیسا کہ آپ جانتے ہیں باپ کی جب ہے اور عربی گرامر میں باب کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ کسی بھی تین حرفی مادے کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا لفظ کیسے بنایا جائے گا یہ ہمیں باب بتاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر باب کی کوئی سپیسیفک ڈائز ہوتی ہیں ماضی کی بھی اور مضارے کی بھی ہم تین حرفی مادے کو ان ماضی اور مضارے کی ڈائز میں رکھ کر پہلا پہلا سیخہ بنا لیتے ہیں اور جیسے ہی ہمارا پہلا سیدھا بنتا ہے ماضی اور مزارے کا اس کے بعد گردان کرنا ہمارے لیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلی چیز یہ کہ باب کیا ہوتا ہے یہ کلیئر ہو گیا باب کی جب اب ہوتی ہے تو ابواب ہم نے پارٹ ون میں بھی پڑھے تھے ابواب ہم پارٹ ٹو میں بھی پڑھنے لگے ہیں وہ جو اباب پڑھے تھے ہم نے وہ سلاسی تھے یہ بھی سلاسی ہیں اب کہ یہ سلاسی ہیں تو پھر یہ ہم نے وہاں کی نہیں پڑھے تھے اسی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سلاسی تھے نا وہ سلاسی مجرد تھے وہ سلاسی مجرد تھے یہ سلاسی جو ہے نا یہ سلاسی مزید فی تو فرق کہاں پر آیا ہے کیمینالوجی میں مجرد اور مزید فی ٹھیک ہے مزید اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کسے کہتے ہیں اضافے کو تو گویا ان بابوں میں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں کچھ اضافہ ہوگا روٹ لیٹرز وہی تین ہوں گے لیکن ان تین روٹ لیٹرز کے علاوہ کوئی ایڈیشنل حرف جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا زائد ڈالا جائے گا اور اس زائد حرف کے ڈالنے سے ایک نیا مفہوم لیا جائے گا لاسی مجرد کا مطلب تھا کہ ماضی کی گردان کے پہلے سیحے میں صرف تین روٹ لیٹرز تھے کوئی زائد حرف نہیں تھا مزید سی کا مطلب یہ ہوگا کہ ماضی کی گردان کے پہلے سیحے میں مادے کے تین حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف ملے گا وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ہم جو جو آگے چلیں گے دیکھیں گے اور ان زائد حروف سے ہم کوئی نیا مفہوم لے رہے ہوں گے اچھا آپ یہاں پر بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے نیا مفہوم لینا عرب نیا مفوم لیتا ہے اس سے ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے کہ اگر کوئی روٹ لیٹرز سلاسی مجرد باب سے آتے ہیں تو کیا میننگز ہوتے ہیں ڈکشنری ہمیں بتائے گی اگر وہی روٹ لیٹرز مزید فی باب میں آتے ہیں یعنی کسی زائد حل کے ساتھ آتے ہیں تو کیا میننگ ہوتے ہیں یہ ہمیں ڈکشنری بتائے گی ہم نے اپنے تکے نہیں لگانے اس بات کو میں صرف آپ کو اردو کی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا کر پہلا بات پڑھانا شروع کر دیتا ہوں آپ کے سامنے میں اردو کا ایک لفظ لکھتا ہوں مرنا کہ مرنا کلیئر نیم را ٹھیک اور یہ نا تو ہم ہرے کے ساتھ لگاتے ہیں نا لیکن چلے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کیا میم را اس کے آپ سمجھے کہ اردو میں حروف مادہ ہیں اور نہ تو ہم ہر کام کے اینڈ پہ لگاتے ہیں ایسے ہی نا ایسے کھانا پینا جانا تو نہ تو ہر ایک اینڈ پہ لگاتے ہیں تو, تو مرنا ایک کام ہے نا کام ہے ٹھیک اس کے اردو میں حروف مادہ کیا ہے میم اور ری اب یہ جو مر رہا ہے نا میم رے اس میں میں ایک زائد حرف لگاتا ہوں میم اور رے کے درمیان میں ایک الف لگاتا ہوں زائد اور نون زبرنا ہینڈ پہ ڈال دیتا ہوں تو کیا بن گیا مارنا اب مرنا مارنا میں فرق ہے کہ نہیں ہے فرق ہے نا اب یہ جو مانا میں فرق آیا ہے، یہ کس سے آیا ہے ایک آپ نے الم زائد لگا دیا فالو کر رہے ہیں نا تو عربی گرامر میں بھی ان شاء اللہ تعالی جو ہم ماضی کا سیلا بنائیں گے نا اس میں مادے کے تین حروف ہوں گے حروف کے علاوہ ہم کو ایک ہر زائد لگائیں گے اور ایک نیا مفہوم لیں گے اب وہ نیا مفہوم کیا لیں گے وہ ہمیں ڈکشنری بتائے گی آپ نے نہیں اپنے اندازے لگانے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے کہ اچھا یہ روٹ لیٹرز اگر اس باب سے جاتے ہیں تو یہ مخوم بنتا ہے اس باپس میں جاتے ہیں تو یہ مخہوم بنتا ہے اس بار میں جاتے ہیں تو یہ مخہوم بنتا ہے ٹھیک تو مرنا مارنا فرق ہو گیا اچھا اب میں اسی مارنا میں مخہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں شدت سے مارنا اب یہ شدت سے ہے نا شدت یہ ایک باپ میں جا کے مخہوم پیدا ہو جائے گا شدت والا اس باب میں آپ کو کون سا اچھا یہی روٹ لیٹر اگر اس باب میں جائیں گے تو یہاں پر شدت آ جاتی ہے فالو کر رہے ہیں پھر اردو میں ہم کہتے ہیں ایک کا دوسرے کو اور دوسرے کا پہلے کو مارنا یعنی آپس میں ٹھیک ہے آپس میں مارنا مرانا اب یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں ہمیں کسی اور باب میں جانا پڑے گا پھر مارنا ہی ہے میں کہہ ہوں کہ اہتمام سے مارنا احتمام سے مارنا بھی ہوتا ہے نا اچھی تیاری شیاری کر کے دی? اب وہ اہتمام والا مہوم جو ہے کسی اور پاپ سے ملے گا اچھا پھر ایک مہوم اردو میں آئے گا مار کھانا ٹھیک ہے مار کھانا یہ تو ہونا مارنا مرنا ایک ہے مار کھانا یعنی مار کھانا چاہنا اس کی تلب کرنا مار کی اب یہ تلب کا مو کرنے کے لیے اسی حروف مادہ کو ہم کسی اور باب میں لے کے جائیں گے فالو کریں ایک مو ہوگا جی مارنا خود مارنا ایک ہے مروانا کسی دوسرے کے ذریعے سے مروانا فالو کریں اب یہ کسی دوسرے کو بیچ میں لانے کے لیے ہمیں حروف مادہ کو کسی اور باب میں لے کے جانا پڑے گا یہ عربی زبان کی بیوٹی ہے میں نے جتنی بھی اگزامپل آپ سامنے اردو میں رکھی اس سب میں مر تھا مر تھا نا مرنا مارنا مروانا شدت سے مارنا ایک کا دوسرے کو دوسرے کا پہلے کو مارنا اہتمام سے مارنا مار کھانا چاہنا مار ہر جگہ تھی اسی طرح عربی زبان میں جو حروف مادہ ہوں گے نا وہ تین ہی ہوں گے ایک باپ میں اس کے ایک معنی ہوں گے وہی وہ دوسرے باپ میں جائیں گے روٹ ایڈرس دوسرے معنی ہو جائیں گے وہی وہ تیسرے باپ میں جائیں گے اس کے کوئی زائد حروف ایڈ ہو جائیں گے اسے اور مفہوم مل جائے گا تو یہ انشاءاللہ طرح ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور قرآن مجید میں اصل میں آپ کو یہ جو مزید سی ابواب ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ آپ کو بہت اوکے جی تو امید کرتا ہوں کہ بات میں آگے ہوگی تو ہم اپنے سلاسی مزید ہی ابواب شروع کرنے لگے اور اس سلسلے کا ہمارا پہلا باب آپ جانتے ہیں کہ ہر باپ کا ایک نام ہوتا ہے جو ہم نے چھ اباب پڑھے ہیں سلاسی مزید ان کے نام تھے نا کیا نام تھے ذرا نام یاد ہے آپ کو نون فا ہوں باپوں کے نام نا ایک ایک لیٹر پر مشتمل تھے ایسے اب جو ہم اب باپ پڑھ رہے ہیں نا ان باپوں کے پورے پورے نام ہیں ان باپوں کے نام ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں جی اب ہم اگلا باپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تا باپ تا کوئی ایسا نہیں ملے گا وہ چھ تھے گزر کے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے آٹھ پڑھنے ہیں ان بابوں کے پورے پورے نام ہیں تو پہلا باب جس کا نام میں آپ سامنے لکھ رہا ہوں وہ ہے افال پہلے باب کا نام کیا ہے جی افال افال باب کا نام ہے اور باب کا نام جو ہے نا یہی اس باب کا مصدر بھی ہوگا مصدر کیسے کہتے ہیں کام کا نام باپ کا نام بھی ہے اور کام کا نام بھی ہے باپ کا نام بھی ہے اور کام کا نام بھی ہے ٹھیک ہے اچھا جب نام ہوتا ہے تو نام تو اسم ہوتا ہے نا اور اسم مرفو بھی ہوتا ہے منسوخ بھی ہوتا ہے مجرور بھی ہوتا ہے تو ہم ذرا اس کو مرفو لکھ لیں اف آلو میں نے اسے مرفو آپ سمجھتی ہے اف آلو اب آپ نے نا میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی طریقہ یہ ہے یہ جو میں نے اف آل لکھا ہے نا آپ کے سامنے یا جو بھی میں باپ اس کا نام لکھوں گا اس کے آپ نے تمام لیٹر جو ہے نا ان کی نمبرنگ کری ہے اس میں کتنے لیٹر باپ کے نام میں آپ کو کتنے لیٹرس مل ہیں ٹھیک ہے کتنے مل رہے ہیں جی ایک دو تین چار پانچ پانچ لیٹرس ہیں نا ان کے نیچے نمبر ڈال دیں ایک دو تین چار اور پانچ پہلا کام یہ کرنا ہے ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ فا کس جگہ پر آئے دوسرے نمبر پہ ہے اسے سرکل کر دیں فائن کس نمبر پہ ہے؟ اسے سرکل کر دیں لام کس نمبر پہ ہے؟ اسے سرکل کر دیں اوکے سرکل کر دیا اب جب آپ نے سرکل کر دیا نا تو یہ فیل کے تین حروف نکل آئے فیل کے تین حروف نکل آئے اب آپ نے نا نیچے اسی کی کاپی کرنی ہے فا اینڈ لام کے بغیر فا اینڈ لام کے بغیر کاپی کرنا ہے اس کو فا اینڈ لام کے بغیر کاپی کرنا کیا مطلب یعنی فا اینڈ لام نہیں صرف لکھنا باقی سب لکھنا ہے حرکتیں بھی لکھنی ہے روح بھی لکھنا ہیں اوکے جی تو کیا آیا آپ کے سامنے دیکھیں یہ اس کے بعد فا تو لکھنا نہیں ہے آپ نے لیکن اس کی اسکول کو تو لکھنا ہے نا نہیں لکھنا اس کی زبر کو تو لکھنا ہے الح پورا لکھنا لام نہیں لکھنا لیکن اس کے جو آ رہی ہے وہ تو لکھنی ہے اب یہ آپ کے سامنے افعال باب کی ڈائی ڈائی ڈائی بن بن گئی گئی نا اب اس میں میں آپ کے سامنے سٹارٹ لیتا ہوں تین حروف ڈال کر ٹھیک ہے تین حروف ڈالوں گا اس سے ایک لفظ بنے گا وہ لفظ آپ کا جانا پہچانا لفظ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا اچھا اچھا یہ لفظ افال باب کا لفظ ہے پہلا کام تو آپ نے کرنا ہے کہ اردو میں بولے جانے الفاظ کو پہچاننا ہے کہ کس باب کا لفظ ہے سمجھ آ میں اب تین خالی سے گئی ہیں نا جگہ این لام کی اس کی جگہ پہ میں تین حروف ڈال رہا ہوں وہ تین حروف ہیں کہ نون فا اور کاف کیا بن گیا انفاق تو انفاق کے معنی خرچ کرنا آپ کو دو چیزیں پتہ چل سکتی ہیں نمبر ایک کام کا نام ٹھیک ہے نمبر دو کام کے مانا یہ کیا کام آپ کو یہ پتا چل گیا کہ انفاق جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا یہ افال کا لفظ ہے یہ افال کا لفظ ہے ٹھیک اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ہاتھ کھڑا کریں اور اسی پیٹرن کا ایک لفظ بولیں ہاتھ کھڑا کر کے ایک لفظ بولنا ہے اسی پیٹرن کا اسی پیٹرن کیا مطلب ہے یعنی وہ جو ڈائی بنی تھی نا اس میں تین حروف آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایڈ کر کے لفظ بولنا ہے انکار ایکسیلنٹ اب میں پتہ کیا کروں گا میں انکار لکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا انکار کے روٹ لیٹرز کیا ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے ماشاءاللہ اللہ آپ نے دیکھ لیا کہ دو تین اور پانچ گئے پڑے ہیں تو آپ نے کہا جی نون کاف اور را انکار کے روٹ لیٹر ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو انکار کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا یہ باب اال کا لفظ ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون کاف را یہ چیزیں ہمیں سلاح سے مجھے جواب میں نہیں پتہ چل ان بابوں کا بڑا فائدہ ہے ٹھیک جی اس نے بولا ہے ان داد اس کو ذرا ہم تھوڑا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور بولے اکلاب اچھا کوشش کریں بولن دولن اس کے معنی آپ کو بھی آتے ہیں اور دوسروں کو بھی آتے ہیں ٹھیک ہاں جی اکلاب کے کیا مانا بدلنا شاباش اکلاب اکلاب کے روٹ ایڈریس کیا ہے آف لام اور با تو آپ کو مجھے رہا کہ کل سے نکلا ہے کل بھی بدلتا رہتا ہے تو اقلاب بھی ہوتا ہے بدلنا اور یہ تجویز میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اقلاب کہلاتا ہے جی اب پتہ اسلام ایکچولی آپ کو اسلام باب فال قلم اسلام کے روٹ لیٹرس کیا ہے سین لام میم. سین لام میم. اسلام کے روٹ لیٹرز ہیں اسلام کے مانا کیا ہے کیا معنی ہے سرخم تسلیم کرنا ٹھیک ہے صحیح سبمیشن کہتے ہیں اسلام کو سرخم تسلیم کرنا یہ ہے اسلام جی انزار معنی کیا ہے اس کے معنی ہے خبردار کرنا رو لیٹرز کیا ہیں نون زال اور را ایکسیلینٹ اے را عربی بنانا ٹھیک ہے اعراب کے مانا ہے عربی بنانا جی اچھا ایک لفظ انہوں نے بولا ذرا غور کر بولا ہے احکام احکام لفظ ہی نہیں ہے لفظ ہے آ کام اور آم حکم کی جمع ہے حکم کی جمع آپ اسے اردو میں احکام بول دیتے ہیں تو ان بابوں نے آپ کی اردو بھی ٹھیک کری اجماع کیا مانا ہے ہاں اجماع کے مانا ہے جمع ہونا یعنی آپ کہتے ہیں جی اس مسئلے پہ علماء کا اجماع ہے یعنی سب علماء متفق ہیں جمع ہو گئے ہیں تو گڈ ورڈ اجما اجماح کے رول لیٹرس کسے بولا جی انفال انہوں نے بولا انفال انفال لفظ سے ہی نہیں ہے لفظ ہے انفال جو کہ نفل کی جمع ہے سورت الانفال ہے سورت الفال نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ سورت الانفال کہتے رہے ہو لیکن اب آپ کو سنا نہیں سورت الفال ہے اور وہ نفل کی جمع ہے نفل کہتا نا زیادہ کو تو مالک نیمت کے لیے استعمال ہوتے <سؤال> ادغام. اچھا لفظ ہے. ہے مرج کرنا ٹھیک ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس حرف کو دوسرے حرف میں مرج کر دیا تو ادغام ہو گیا ان کا اس کے روٹ لیٹرز ہیں جی دال رین اور نیم جی تجویز ماشاءاللہ انہوں نے کہا اخ فا. اخ فا. اچھا ایک پابندی اور لاسٹ اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہوتی آپ کو ایسا لفظ نہیں بولا جس نے از, از ہار کیا روٹ لیٹرس ہے جی ہا ہاتھ رکھیے سمجھ جی इंसार, वो क्या होता है अनसार होते हैं वो ठीक है मन अंसारी इंसान हाँ जी इंसान तो नाउन है ना इकर वेरी गुड इकराम नाम भी होता है हमारे और इकराम के माना होते हैं इज्जत है देना इक्राम के रूप में خا خواہ اور میم اعزاز دو دفعہ زا گئی احسان ایکسیلنٹ اب میں لکھوں گا نہیں اب میں آپ سے زبانی بول رہا ہوں احسان کیا روٹ لیٹرز ہیں ہاسی نون سے احسان ایکسیلینٹ اخلاص ویری گڈ ٹھیک ہے کیا روٹ لیٹرز ہیں خا لام اور سواد یعنی اب جو بھی آپ لفظ بولیں نا آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ باب اے فال کا لفظ بول رہے ہیں اوکے سمجھ آ رہی ہے اچھا دیکھیں اخراج انزال ارسال کافی ہو گئے بہرحال آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ اردو میں جو بھی لفظ بولیں گے نا آج سے آپ نے سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کس باپ کا لفظ بول رہا ہوں اور مزید سے اب آپ پڑھنے کے بعد ان اللہ تعالیٰ آپ کو خوب پتہ ہوگا کہ یہ کس باپ کا لفظ ہے مزید باپ میں سے اور اس سے اگر آپ کوئی جملہ بنانا چاہتے ہیں ماضی کا یا مزارے کا وہ بھی بنا لیں گے اوکے جی تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے باپ کا نام سامنے رکھ کر اس کے تمام لیٹرز کو نمبر کرنا ہے فا اینڈ لام کو سرکل کرنا ہے جو باقی بچے گا وہ لکھنا ہے اور اس میں تین روٹ لیٹرز ڈال کر اردو میں استعمال ہونے والے لفظ بنانے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے وہ لفظ بنانے ہے جو ہمیں آتے ہیں جن کی میننگ आते آتے ہیں جب یہ ہم کام کر لیں گے تو پھر ہم ان سے ماضی مظاہرے بنانا سیکھیں گے کہ اب ان سے ماضی کا سیدھا کیسے بنانا ہے اور है کا سیکھا کیسے بنانا ہے یعنی بات ہوئی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں جی نون اس سے مظاہرے کیا ہوگا تو آپ کہیں گے نسر میں کہوں جا افال اس سے ماضی مظاہرے کیا ہوگا تو اب فوراً آپ بتائیں گے کب بتائیں گے جب آپ کو پتا تو اب افال کا ماضی آپ نے کیسے بنانا ہے وہ افعال کا ماضی اور مظاہرے یہاں تک کلیئر ہے بات ماشاءاللہ اللہ کرو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ نے افعال لکھ لینا ماضی بنانے کے لیے پورا لفظ لکھ لیا ماضی کا پہلا لفظ ہم نے بنانا ہے پہلا ہم کام کریں گے کہ اس لفظ میں سے جو کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں نا انہیں نکالیں گے روٹ لیٹرز ہمارے پاس بچ جائیں گے اور روٹ لیٹرز کے علاوہ کوئی زائد حرف رہنے دیں گے آلن میں سے میں یہ جو الف لگا ہوا ہے نا این کے بعد والا اسے نکال رہا ہوں ذرا نیچے سٹیپ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ میں آ جائے یہ بنانا الف نکال یہ بنانا اوکے? صحیح? اس کے بعد اب آپ نے ان کی حرکتیں ختم کرنی ہیں حرکتیں ختم کرنی ہیں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں ختم کر دی ماضی میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس میں کون سی حرکت ہوتی ہے ماضی کا جو پہلا سی ہوتا ہے اس کے آخری حرکت کون سی حرکت ہوتی ہے زبر ہوتی ہے نا زبر لگا ماضی کا تو پہلا حرف ہوتا ہے ایکٹیو آئس میں اس کون سی حرکت ہوتی ہے زبر ہوتی ہے نا زبر لگا دیکھیں پا اور کون سی حرکتیں ہیں پا ساکن ہے اور پہ زبر ہے وہی حرکتیں ہیں اس کی یہاں پر کاپی کرتے ہیں کیا بن گیا افعلہ افعال کا ماضی کیا بنا اف افعال کا ماضی کیا بنا اف افعال کا ماضی کیا بنا افلا اف فا این لام تین ہوں گے اور ایک حمزہ زائد ہے پہلے لفظ میں زائد پتہ چلنا ہے نا افعال کا ماضی کیا بنا افلا فروخ انفاق کا ماضی کیا بنا انفقا انکار کا ماضی کیا بنا حسن انکرہ اقلاب کا ماضی کیا بنا اقلبا اسلام کا ماضی کیا بنا اسلم انظہ کا ماضی کیا بنا انظرا اعراب کا آربا اجماع کا ادغام کا ادغما اظہار کا اظہرا اکرام کا مسئلہ اب جب آپ نے اف الا بنا لیا ماضی کا پہلا لفظ تو ماضی گردان میں آپ کو سناتا ہوں مفال کی افلا اف اللہ اف الو اف الت اف التا اف النا اف التا اف انفاق کا ماضی آپ نے بولا ہے انفاق انفاق کا مانا تھا خرچ کرنا آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے خرچ کیا میں نے مالن کثیرن خرچ کیا مالن کثیرن میں نے اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے کثیر مال خرچ کیا مالن کثیرن فی سبھی اللہ سمجھ آ رہی ہے نا اب آپ کو ان سے جملے بھی بنانے آ جائیں اوکے جی حسن انکار کا ماسی کیا بنایا تھا انکرہ انکرہ سے گردان کر دیں گے میں نے انکار کر دیا تو مشکل ہے آپ کو روزمرہ استعمال میں آئیں گے ٹھیک ہے اس نے مجھے جانے کا کہا تو آئی ریفیوز ان اسلام ماضی کیا اسلامہ اسلامہ سے کردار اسلامت اسلمتا اسلمنا جی اسلمنا آگے چل کرے اسلمتا اسلمنا کیا مانا ہوگا ہم اسلام لے آئے اسلمنا ہم اسلام لے آئے کالت رابو امنا لم تین اسلم بدرو نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ نے ایمان نہیں لایا یوں کہو اسلم ہم اسلام لے ٹھیک ہے انضار باویہ بازی انضرا گردان انصار کے معنی ہوتا ہے خبردار کرنا ہم نے خبردار کر دیا ان ہم نے خبردار کر دیا ہم نے تم سب کو خبردار کر دیا ہم نے تم سب کو خبردار کر دیا انضر ناکم ہم نے خبردار کر دیا تم سب کو سوال کرتا ہے کسی چیز سے رزلٹ نکلا کے جو خبردار کرنا ہوتا ہے نا یہ دو محول ڈیمانڈ کرتا ہے کسی کو خبردار کرنا کسی چیز سے خبردار کرنا ٹھیک انضر ناکومن یہ ازابن کریبن کیا ہے اصل عضاب کریبن کیا ہے بہت پہچان لیا تم آم, برق برق ترجمہ کریں عذابن کریبن کا قریب والا آزاد ایک ایسا عذاب جو قریب ہے انذرناکریبن ہم نے تمہیں خبردار کر ہے قریب والے عذاب سے جملہ فیلیا جملہ فیلیا جملہ فیلیا سے ہمیں آتا ہے کنورٹ کرنا آتا ہے نا کیسے کرتے ہیں پہلے بتاؤ ہاں جی جو فائل ہوتا ہے اس کو فیل سے پہلے لے آتے ہیں کون ہے فائل फाइल कौन है अन्जर ना नानू नानू को नाहनू बाहर ले हैं। बन गया चेक करें मैच हो रहे? हो रहा रहा है? है, पैकेट बंद ठीक है अलकास चेक कर लिया करें ओके जुम्लाइस में बन गया जोर पैदा हो गया आप इस डिब्लाइस में जोर पैदा कर सकते हैं किससे है? इन्ना से इन्ना प्रश्न نا یا دونوں ہی سمال ہو سکتے ہیں نا انا پلس نہ بنے گا نا اور ان کو ہم انا بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے نمایا کہ انا انزر ناخم عذاب ہم نے تو تمہیں قریب والے عذاب سے جس دن آدمی دیکھے گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا وہ یہ کنول کافر کہے گا یا لئی تنہا کاش میں مٹی ہوش میں مٹی ہوتا لفظ ہے انزال کفال کا لفظ ہے ویری گڈ کفال کا لفظ ہے انزال اب آپ کو انزال کے معنی نہیں پتا تو انزال کے روٹ ایڈریس کو پتا اور لام شاپش اگر آپ کو میننگ نہیں پتا تو آپ نونزا لام ڈشری کھول کے دیکھیں گے کہ باب افال میں جب آتا ہے تو کیا مینگز ہوتے ہیں آگے آپ کو ڈشری بتا دیں گے یہ معنی ہے اس کے اوکے معنی لکھے ہوں گے آگے نازل کرنا نازل کرنا انزال سے ماضی بنا لیں گے انزلا انزلہ سے گردان کر لیں گے کریں ہم نے نازل کیا اس کے ابھی کیا ہوگی انزل نا ہم نے نازل کیا ہم نے نازل کیا قرآن کو میں نے علیکم تم پر تو کہا ہی نہیں ہے میں نے تو کہا ہم نے نازل کیا قرآن کو صرف قرآن لانا ہے آپ نے ہوں ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ٹھیک ہے पी क्या है हर फेजर हरफेजर के बाद क्या आता है? हाँ अब पार्ट टू ऐसे ही होगा नहीं सीधी सी बात है यार सारा पढ़ा दिया अब तो आपसे पूछ मैंने तो चार बैठे ये भी नहीं होंगे या तो सीधी सी बात है या फिर ये चार तो होंगे ठीक है जी ہرفجر کے بعد کیا آتا ہے یا اسم آتا ہے یا کھیل آتا ہے یا ہرف آتا ہے تین میں سے کوئی آتا ہے اسم آتا ہے اوکے اسم مرفو آتا ہے منسوب آتا ہے میں آتا ہے ہرف جر کے بعد اسم برفو آئے گا منسوب آئے گا مجرور آئے گا مرفو مرفو آئے گا مجرور یہ <laughs> کہہ سکتے ہیں اب یہ بیسکس بیسکس بیسکس ہر فجر کے بعد ہمیشہ اسمارت ہے اور وہ مجرور آتا ہے لجرور آ گیا भी لام بھی نہیں ہے नहीं بھی نہیں ہے تو کیا بن سکتا ہے مزاح بن سکتا ہے کنفرم کب ہوگا جب آگے مداخل ہو مزافلہ بن رہے ٹھیک ہو گیا تو فی لدری انت ہم نے کنورٹ کر سکتے ہیں کریں اس میں بن گیا چیک کر لیں ذرا کھول کے بیچ کر رہا ہے یہ لازو چیک کرنا ہے نا اب جب جملہ اس میں بن گیا تو ان لگا سکتے ہیں نا پلس نانو ٹو نا انا انا انل ناہو پی لا انزل ناہو تی لقین ہم نے اس قرآن کو لد میں سمجھ آ رہی ہے حسن مجھے بتاؤ لفظ لکھ رہا ہوں کیا یہ باب افال کا لفظ ہے ارسال افال کا لفظ ہے خیر یہ بھی دیر کیوں لگیے اچھا مرکو کر دیں تو ارسال ان افال کا لفظ ہے اوکے اب ارسال افال کا لفظ ہے تو روٹ ایڈریس بتا دیں گے کیا ہے را سین اور لام اوکے ارسال را سین لام سے ماضی بنا سکتے ہیں کیا ارسلا ارسال کے माना ڈکشنی کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملیں گے خط ارسال کرنا یعنی بھیجنا. اس کی مانا ہے بھیجنا ٹھیک ہے ہم نے بھیجا हमने کر لیں گے کریں ارسلا ہم نے उसकी کو بھیجا ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف اس کی قوم اس کی قوم ہز قوم ہز قوم ہز قوم میں کبھی بھی ال نہیں لگتا مذاق ال لگتا ہے ٹھیک جملہ پہ لیا اس میں بنا لو گے بناؤ زور پیدا کر لو گے کرو نوہن کو سورہ نو کے پہلے ہر ترجمہ کرو ارسلا ارسلا ماضی ہے زیادہ اچھے بول گیا کیسے کا اس کو کر دوں کیا ہو گیا ارسلا اس نے بھیجا ارسلا اس نے بھیجا ان پر اس نے ان پر بھیجا ٹھیک ہے کئی رنگ کی جمع ہے طئیر اس نے ان پر کچھ پرندے بھیجے کیا اس نے ان پر ایسے پرندے بھیجے ابابیلا ابابیلا غیر منصف اس میں ٹھیک ہے ابابیلا غیر منصف اس میں آپ کو غیر منصف انٹرایا تھا اب آپ کو یاد کراؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی میں نے غیر منصرف جمع مکسر جو تھے نا ان کی ڈائز آپ کو لکھائی تھی اس میں ایک ڈائی ایک تھی دو زبر ایک الف اور تین حروف سرمیام اللہ ثاکم کے ساتھ تو وہ غیر منصرف ہوتے تو غیر ہے ابابیل کے مانا ڈکشن بتاتی ہے کہ اس کے مانا ہوتا ہے समझते جمجھتے جھنڈ ہال ہال اور مشکل ہو گیا جتھا گروپ صحیح ابابیلا مجھے بتائیے ابابیلا کل آپ نے مرفوعات منصوبات مجرورات پڑھے ہیں مجھے بتائیے ابابیلا مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مجرور ہے اگر تو مجرور ہونے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں دو کون کون سی مضافل لے ہونا چاہیے تو یہ مضافل ہے اور یہ مذاف ہے یہی ہوگا نا مطلب اگر یہ مضافل ہے تو پھر یہ مضاف ہونا چاہیے نا ایسا ہے نہیں دوسری وجہ فروخت ہرفجر ہو جائے جی. ابھی سے پہلے ہر فیجر ہے تو ریزلٹ کیا نکلا مجرور نہیں ہے کوئی آواز آئی تھی مرفو وہ تو ہے ہی نہیں یار مرفو ہوتا تو پیش ہوتی فسنا صرف آپ نے تھا منصور کیا مجرور میں مجرور بولا وہ ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور پرو ساتھ ریجیکٹ کیا ایسے نہیں اب رہے گئے منصوبات منصوبات کی لسٹ لمبی ہے تیرہ منصوبات ہے تیرہ منصوبہ چیک کریں نمبر ون انا کا اسم انہ نو انہ نمبر ٹو ماں کی خبر نو نمبر تھری لائن کا اسم نو نمبر فور منادہ مذاب نو نمبر فائیو مفول بھی مفول تو آ گیا فول بھی تو آ گیا نمبر چھ کانا کی خبر کانا ہے ہی نہیں جملے میں نمبر سات مفول فی اب اپیل جھنڈ کوئی وقت بتا رہا ہے جگہ بتا رہا ہے نو no. ختم آگے چلے مفول لہو وجہ بتانے کے لیے آیا اب ابیل نہیں آگے چلے مفول مطلق اب اپیل کے لیٹر ملتے ہیں ارسلا سے نو no. نو no. مفول مطلق مفول ماہول تو ویسے ہی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا قرآن میں ویسے ہی بڑا کب میں سے تو لایا ہی نہ کرے نا آگے چلے جی؟ اللہ اللہ کے بعد ہی نہیں تمیز تمیز تمیز کیا ہوتی ہے کس لحاظ سے یہ جواب میں آتی ہے اس نے اوپر کچھ پرندوں کو بھیجا کس لحاظ سے جھنڈوں کے لحاظ سے بہو بن رہا جنڈ کے لحاظ سے کوئی مہو بن رہے وہ بن رہے ہیں نہیں بن رہا ریزیکٹ آگے چلے ہال حال کیا ہوتا ہے हालत की हालत परि की हालत, की हालत। किस हालत में आए थे झी छोट हां जी अफला आपने लिख ले नफला आपने लिख ले हरकत के बगैर सही हरकत के बगैर लिख ली ओके जी دیکھ لیا گزارے ساٹھ کہاں سے ہوتا ہے یا علامت مزارے سے علامت ڈال دیے دی؟ اب حرکتیں لگانی ہے مزارے میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس میں کون سی حرکت ہوتی ہے پیش ہوتی ہے نا ویری گڈ پیش کرا دیں علامت مزارے ایکٹیوائز میں کس کے ساتھ ہوتی ہے زبر کے ساتھ اور پیسے وائز میں پیش کے ساتھ پیسے وائز میں جب پیش کے ساتھ ہوتی ہے تو جو این کلمہ ہوتا ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہی ہے نا یہی ہے نا پیسے وائز میں کیسے پہچانتے ہیں علامت مزارے پیش این کلمہ زبر افعال میں علامت مزارے پیش کے ساتھ ہے اور این کلمہ زیر کے ساتھ क्योंकि जबर लगा देंगे तो पैसे वाइस सही तो यह पहला बाब आया है जिसमें एक्टिव पेश के साथ है ठीक हो गया सही है लेकिन पता कहां से चल रहा है कि ये पैसिव वाइस नहीं है आय कलीमा की हरकत से अगर जबर होती है तो फिर पैसे वाइस था अरे हमने पूरा इंतजाम किया है कि आप دھوکا نہیں دے سکتے رپ کو اچھا جی ہاں جی حمزہ پہ کیا حرکت ہے ماضی میں زبر کہاں پہ کیا ہے سون وہی لگا دیں کیا بن گیا یو اف ایلو یو اف ایلو کیا بن گیا یو اف ایلو کیا بنا یو اف ایلو اچھا یہ جو ہے نا حمزہ یہ بڑا تنگ کر رہا ہے بیچ میں نا یو اف او یو اف او تن کر رہا ہے عرب اتنا بابے فال استعمال کرتا ہے اتنا استعمال کرتا ہے کہ اس کی زبان میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے حمزہ بول کے تو وہ کرتا ہی ہے کہ مظاہرے کی گردان کرتے ہوئے نا اس حمزہ کو نا غراوتی طور پہ نکال دیتا ہے کہ یار تم تھوڑا سر باہر ٹھیک ہے جب ضرورت ہوگی نا بلا لیں ابھی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک اس کو نکالے تو کیا بنے گا اب اسی ہو گیا فی الوزی ہے یوفیلوزی جب پہلا بن گیا تو دوسرا کیا ہوگا تیسرا چوتھا توفیلو توف علو توفیلانی یوف علنا توف علو توفیلانی फ इलू नफ इलू करो इन्फा का माजी आपने क्या बोला था अनफाका से मुजारे क्या बनेगा जुलफिको यूनफिको से गिरदान कर दें کیا مطلب ہوگا اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ اوکے جی ہسن انکار سے ماضی بنا انکرا مظاہرے کیا بن گا سال سے ماضی آپ نے بنایا تھا ارسلا مظاہرے کیا بنے گا یور سیلوزی یور سلو ہو جو بھیجتا ہے علیکم تم پر ہماؤں پر جی امیر پیار ہے امیر لفظ ہے اخراج سال کا لفظ ہے ٹھیک ہے روٹ لیٹرس کے ہیں ٹھیک ہے یہ خارا ہم نے پڑھا تھا سلاسی مجرد میں نون سے تھا خراج یخروجو اسے مانا تھا نکلنا اب خارا جب جب آبال میں آئے گا تو میننگس کیا ہوں گے ہمیں ڈشی بتائے گی معنی ہوں گے نکالنا ٹھیک ہے تو اخراج سے ماضی مزارے بنا دیں گے کیا بنیں گے اخراجہ ماضی اور مزارے یوخرجو اخراج یوخرجو خبر آ رہی ہے ولی یو ولی یو ولی کسے کہتے ہیں دوست ولی پہلام ہے تمین ہے کیا بن رہا مذاق ٹھیک آگے مضافل ہونا چاہیے نا مزاف کی جمع لذیذ ہے نا اور اللہ آپ کو ہے مربو مسو مجرور ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کا ولی ہے اللہ ولی اللہ اللہ الزینا کا ولی ہے اللہ زینا کا بھی اکیلا آتا ہے کون آتا ہے آگے جملہ کھیلیا اس کا دوست اللہ آ منو ابھی آپ نے آ نہیں پڑھا ٹھیک ہے یہ نہیں پڑھا آپ نے اور پڑھ بھی لیا تھا منونا اف اللہ یہ فال کا ہی لفظ تھا لیکن وہ جو ہم سے روکا تھا نا وہ اس لیے روکا تھا ورنہ یہ بھی فالک ہی لفظ ہے اللہ علیہ اللہ آمنو اللہ اللہ کا ولی ہے اللہ اللہ کا دوست ہے یخرجو وہ نکالتا ہے یخرج من منز ظلماتی ادھیروں سے نوری ٹھیک ہے اللہ علی اللہ آمن یخر جو ہوں مین ظلماتی اور اللہ زینہ کفرو لذین کفرو لذینا کفرو وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اولیا ان کے اولیاء اتاہوت ہیں اتاہوتھ ٹھیک ہے اولیا اہوم اتاہوت یخری جو نا یوخری جونا ہوں وہ جو تاحوت ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نکالتے ہیں انہیں وہ کہاں سے کہاں تک نکالیں گے میننوریمانی کتنا قرآن کا ٹیکس کر لیا اور کیا کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو پہلا باپ الحمد اللہ مکمل ہو گیا فال سنتے آپ کے ذہن میں ماضی گزارے کیا آنا چاہیے حف الف الف علو اور پتہ چلنا چاہیے کہ اس باب میں زائد حروف کی تعداد ایک ہے اور ماضی کے پہلے لفظ میں ہی زائد حرف ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا ماضی کے پہلے حرف سے زائد حروف نکالنے ہیں نام سے نہ نا نکال لیجیے نام میں تو دو تھے زائد ماضی کے پہلے لفظ میں زائد حروف کا پتہ چلتا ہے تو افلا میں کتنے زائد ہیں فائن لام کے علاوہ ایک تو ساتھ ساتھ ریزلٹ نکالتے ہیں پہلا باب ہم نے پڑھ لیا جس میں زائد حروف کی تعداد ایک ہے اور وہ ایک حرف حمزہ ہے زبر کے ساتھ آیا ہے اس حمزہ کو عرب نے ریکویسٹ کر کے مظاہرے سے باہر بھیجا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بلائیں گے अब ये कहानी सारी आपने लिखनी है ठीक है समझ आ गई और बाब इफाल जो है इसमें अलामत मुजार पेश वाली होती है ठीक ये सारी कहानी यानी आप ब्रेक में आपको होमवर्क दिया जा रहा है बाब इफाल पर नोट लिखे ठीक तो बाब इफाल पे कम अज कम हाफ पेज आपने नोट लिखकर चेक करा ओके जी انشاءاللہ <سؤال> شاء اللہ اگلے میں آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے